السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محفر امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور میری آواز کو بھی فرما رہے ہوں گے میری آواز اگر بالکل آپ کو صحیح آ رہی ہے تو جزاک اللہ بھائی جزاک اللہ ایک دو دن ہمارے ہاں بہت زیادہ پرابلم رہی لائٹ کی کہ ایک گھنٹہ آتی اور ایک گھنٹہ نہیں تھی اس بنا پر ظاہر ہے کہ ممکن نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ سلسلہ ہوتا دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے ہاں حالات کو بہتر فرمائے ہر لحاظ کے عام تو چودہویں سفارے سے متعلق درس کا سلسلہ ہے اور اللہ کرے کہ یہ مکمل ہو اور پھر آج تراویح کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ سفارے سے متعلق یہ سلاثار کروں گا انشاءاللہ اللہ تو چودہویں سفارے سے متعلق درس کا معاذ فرمائیں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 مدنی یا عربی یا حبیبی، یا, یا رس اللہ, اللہ تعالی علیہ چودہ سپارے نحل پر ہی مشتمل ہے اور پھر پندرہویں سپارے میں سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے تو چودہویں سپارے میں سورہ حضرت اور سورہ نحل یہ دو مبارک صورتیں جو ہیں وہ ہیں اور اس سے متعلق ہی ان شاء اللہ تبارہ کا وطو آپ کو آج اس سے متعلق آپ درج جو ہے وہ سماعت ان تبارک و تعالی فرمائیں گے سنا سورہ حجر کی نو آیتیں ہیں میں تلاوت کرتا ہوں الخلام <تصفيق> مبین یہ آیتیں ہیں کتاب اور روشن قرآن کی رباما کفارو لانو مسلمین بہت آر کریں گے کافر کاش مسلمان ہوتے غرم المان جنہیں چھوڑو کے کھائیں اور برتیں اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں وماحلام قرآن کتاب علوم اور جو بستی ہم نے ہلاک کی اس کا ایک جانا ہوا نوشتہ تھا ماں کوئی گرو اپنے وعدے سے آگے نہ بڑھے نہ پیچھے ہٹے وقالو یا و قالو یا ذکر ان قلع مجنون اور بولے کہ اے وہ جن پر قرآن اترا بے شک مجنون ہو لو ما تین بل ملا من ان ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے اگر تم سچے ہو ماں نزل الملان اکثق ابان ہم فرشتے بیکار نہیں اتارتے اور وہ اتریں تو انہیں مہلت نہ ملے انخن و نزل نہ ذکر و انا بے شک ہم نے قرآن اتارا یہ اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں یہ آئے مقدسہ ہیں سورہ حر کی پہلی نو آیات پاک اور اس میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت کا بھی بیان فرمایا ہے اور اس کے علاوہ کفار کے جو مطلب ان کی جو ڈیمانڈ تھی ان کے بارے میں بھی کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے یہ کلام خدا کا جو ہے یہ اے محبوب نبی پاک علیہ السلام سے وہ کہہ دے کہ آپ پر ہی ہے کہ وہ نازل ہوا وغیرہ وغیرہ یاد رکھیے اس طرح کی باتیں کفار ہی کرتے ہیں اور یہ کفار ہی کا طریقہ ہے چنانچہ یہ بھی فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے آپ سے پہلے امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے اور ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے ہم اسی طرح اس کو مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور بے شک پہلے لوگوں کی بھی یہی روش گزر چکی ہے اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ دن بھر اس پر چڑھتے بھی رہیں تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ بات صرف یہی ہے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے یہ ان کفار کے بارے میں اللہ تبارک وطالع جلا جلالوں جلال نے ارشاد فرمایا ان کی باتیں اللہ نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمائی اور یہ اس وجہ سے بیان فرمائی تاکہ ہمیں معلوم چل سکے کہ جب کفر پر کوئی ثابت اور قدمی سے رہتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس پر کتنی بڑی جو ہے وہ مار ہوتی ہے دیکھیے سورہ حجر کا آغاز فرمایا تل کا آیا تل کتاب و قرآن المبین کتاب بھی فرما دیا گیا مبین بھی فرما دیا گیا لفظ قرآن بھی یہاں پر فرمایا ہے تو یہاں پر یاد رکھیے کہ یہ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن مبین کا الکتاب پر عطف ہے اور عطف تغایر کو چاہتا ہے حالانکہ کتاب اور قرآن مبین سے ایک ہی چیز مراد ہے الگ الگ کیوں تو یاد رکھیے الکتاب اصل کے اعتبار سے عام ہے اور غلبہ استعمال کے لحاظ سے اس خاص کتاب کے لیے علم علم نام ہو گیا اور قرآن اصل وضاع کے اعتبار سے اس کتاب کے لیے علم ہے الکتاب کو پرانے مبین پر مقدم کیا ہے اس کی دو وجہ ہے ایک یہ کہ اہل عرب میں الکتاب کا لفظ مانوس اور معروف تھا وہ تورات زبور اور انجیل کو آسمانی کتابوں کے عنوان سے پہچانتے تھے اور یہودیوں اور عیسائیوں کو اہل کتاب کہتے تھے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب وہ زد بحث کرتے تھے تو وہی الہی کو کتاب کہتے تھے تو اس وجہ سے یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے یاد رکھیے کہ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 کی سزا بھگسیں گے تو وہ خود جان لیں گے کہ آپ جو کچھ فرماتے تھے وہ صحیح اور حق تھا اور اس کے جواب میں وہ جو کچھ کہتے اور کرتے تھے وہ غلط اور باطل تھا تو لمبی امید رکھنا نفسیاتی بیماری ہے اور جب یہ بیماری دل میں جگہ پکڑ لے تو اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے لمبی امید کی حقیقت دنیا کی محبت اور اس پہ اوندے مو گر جانا اور آخرت سے اعراض کرنا ہے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں آنکھوں کا خشک ہو جانا دل کا سخت ہونا لمبی امید رکھنا اور دنیا کی فرص رکھنا تو یہ ہے معاملہ یاد رکھیے کہ یہاں پر کفار مکہ کو زبر و توبیخ بھی ان کی, کی گئی ہے اور پھر کفار کا یہ کہنا کہ ہم پر مطلب جو ہے وہ قرآن اگر نازل ہونا تھا یعنی قرآن اگر ہمارے درمیان آنا تھا تو فرشتے پر کیوں نہیں آیا ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں آیا یاد رکھیے کہ ایک یہ وسوسہ شیطانی ہے جو کہ شیطان ایسے لوگ کے جو بے ایمان ہوتے ہیں یا جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے ان کے دل میں ڈال سکتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے پر حق رسول ہیں تو آپ کے ساتھ اللہ اللہ کا کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا وہ ہم کو بتاتا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں کیونکہ محض آپ کا اپنے متعلق یہ کہنا کافی نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ہو سکتا ہے آپ کی بات صحیح ہو ہو سکتا ہے کہ صحیح نہ ہو لیکن جب فرشتہ آ کر یہ کہے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں تو بات بالکل صاف ہو جائے گی اور کوئی شک اور شبہ نہ رہے گا تو اس وسوسے کا جواب یہ ہے کہ اگر فرشتہ اپنی اصلی صورت میں ان کے پاس تصدیق کے لیے آتا تو وہ اس کو نہ دیکھ سکتے تھے نہ اس کا کلام سن سکتے تھے اور اگر وہ فرشتہ انسانی پیکر میں آتا تو ان کو پھر شبہ پڑ جاتا وہ کہتے یہ تو ہماری طرح انسان ہے یہ فرشتہ کیسے ہو سکتا ہے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اسے ایک سورتن مرد ہی بناتے اور ان پر پھر وہی شبہ ڈال دیتے جو شبہ وہ اب کر رہے ہیں تو باقی رہا ان کا یہ کہنا کہ پھر آپ کی نبوت میں شک اور شبہ نہ رہتا تو وہ کش بحث زدی اور ہٹ گرم لوگ تھے جب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد معجواد دکھائے جن کے بعد آپ کی نبوت میں شک اور شبہ نہیں رہنا چاہیے تھا لیکن ہر معجوہ دیکھنے کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے سب سے بڑا معجوزہ خود قرآن ہے لیکن منکرین اس کی نظیر لانے سے عاجز رہنے کے باوجود اس کے کلام الہی ہونے پر ایمان نہیں لاتے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور اس وقت جب وہ نازل ہوں گے تو ان کو مہلت نہیں دی جائے گی تو ظاہر ہے اس کے معنی مفسرین نے یہ لیے ہیں کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئیں گے تو ان کو مولت نہیں دی جائے گی اور دوسرا یہ کہ جب فرشتے ان پر عذاب لے کر آئیں گے تو ان کو مولت نہیں دی جائے گی لیکن اللہ کی تقدیر میں یہ مقرر ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری قوم نیست و نابود ہو جائے پھر اللہ تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت سے متعلق فرمایا کہ بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اب یہاں پر جو لہو کی ضمیر ہے جس قرآن کی آئت میں نزلنا لہو الحاف لہو یہ جو ضمیر ہے ایک قول تو یہ ہے کہ یہ ضمیر مذکر کی طرف دوڑتی ہے اس صورت میں مانا یہ ہے کہ بے شک ہم ہی نہیں قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ زمیر منزل علیہ یعنی حضور علیہ السلام کی طرف راجے ہے اب اسد کا مانا اس طرح ہے کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ الماعدہ میں بھی فرماتا ہے وہ اللہ عسیموں کا منات اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا تو یاد رکھیے اگر یہ اعتراض دیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن کا محافظ ہے تو صحابہ کو اس کو جمع کرنے اور اس کو مرتب کرنے میں سے یوں مشغول ہوئے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے ظاہر یہ مقرر فرمائے تھے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 تو اسی مجلس میں لوگ بول اٹھیں گے آپ نے یہ لفظ چھوڑ دیا یا آپ نے جو لفظ پڑا ہے وہ قرآن کا لفظ نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن کو چھاپے اور اس میں کوئی لفظ کم یا زیادہ کر دے یا کسی نقطے میں کمی بیشی کر دے یا کسی زیر زبر میں تغیر کر دے تو سینکڑوں آدمی آ کر اس غلطی کی نشاندہی کریں گے اللہ تعالیٰ سورہ خامیم فجدہ میں فرماتا ہے کہ اس قرآن کے پاس باطل نہیں آ سکتا نہ اس کے سامنے سے, نہ اس کے پیچھے سے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب ظاہری طور پر جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ پیدا فرمائے دیکھیے خرابی کا معاملہ جو ہے قرآن مجید جو لوگ ترابی میں قرآن پاک سننے سنانے کے شوق میں حض کرتے ہیں اور یہ ایک ذریعہ بنایا اللہ نے اس کی حفاظت کا اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کا سبب بنے الحمدللہ للہ الحمدللہ میرا پاک پرور عز اجز وجل ارشاد فرما رہا ہے حجر ہی کی آیات مقدسہ ہیں اور یہ آیات پاک ہیں آیت نمبر چھبیس سے لے کر آیت نمبر چوالیس تک میں آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاح بودار داراتی ول جانا خلقناهم من قبل من نار سموم اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھویں فل الملائكه اني خالق من صلصال من حمای مسنون اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں آدمی کو بنانے والا ہوں بجتی مٹی سے جو بدبو دار کیا غارے سے ہے من روحی له تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی خاص معذ روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا پخلار اکا تو اجماعم تو جتنے فرشتے سے سب کے سب سجدے میں گرے اللہ ابلیس ابا سا جین سوا ابلیس کے اس نے سجدے والوں کو کا ساتھ نہ مانا قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين فرمایا اے ابلیس مجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا قال لم اكن ل... آ... قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من طين من حمم مسنون بولا مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی کی سے بنایا جو کہ ابودار گارے سے تھی قال فخرج منها فانك رجيم فرمایا تو جنت سے نکل جا کے تو مردود ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ اور بے شک تج پر لانت ہے قول عربی بولا مہلت دے اس دن تک وہ اٹھائے جائیں قول فلم کا من المین فرمایا تو ان میں سے ہے جن کو اس معلوم وقت کے دن تک مہلت ہے معلوم اعلع عربی اغویت لَهُمْ فِي الْأَرْضِ <أجمعین> بولا اے رب میرے قصبی کے تو نے مجھے گمراہ کیا میں انہیں زمین میں بلاوے دوں گا اور ضرور میں ان سب کو بے راہ کروں گا مِنْهُمُ مخلثیم مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں اول ہاد علی مستقیم فرمایا یہ راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے انبادی علی سلقا علیہ سلطان بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان گمراہ ہوں گے جو تیرے ساتھ سعد نے وہ ان جہنم الم عید ہم اجماعین اور بے شک ان سب کا وعدہ ہے لہ سب اتو اب واب بکل ڈبا بھی من جز کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے تو یہ چند آیات سورہ حجر کی ہیں جن کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے یہ جو بجتی ہوئی مٹی فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے ادا کیا خشک مٹی جب حرکت دینے لگے بجنے لگے تو فلسال کہتے ہیں اور یہی لفظ قرآن میں استعمال ہوا اور جب اس کو آگ پر پکایا جائے تو فخار ٹھیکرا یعنی کہتے ہیں حضرت اعظم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کے پتلے کو چالیس دن دھوپ میں رکھا گیا حتا کہ وہ سلسال ہو گئے اور امام ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قطیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ جس خشک مٹی کو آگ نے نہ چھوا ہو اس کو سلسال کہتے ہیں جب تم ان پر انگلی مارو تو اس سے بجنے کی آواز آئے اور جب اس کو آگ پر گرم کیا جائے تو وہ ٹھیک رہا ہے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمینوں پہاڑوں درختوں حیوانوں سے اپنی علوہیت اور وحدانیت کے بارے میں نشانیاں ظاہر فرمائی اور اس آیت پاک میں انسان کی تخلیق سے اپنی علوہیت اور وحدانیت پر استدلال فرمایا اور تقریر یہ ہے کہ دلائل سے ثابت ہے کہ جہان حادث ہے اور قدیم نہیں تو پھر انسانوں کی تخلیق کا سلسلہ ماضی کی جانب کسی ایک انسان پر ختم ہوگا جو پہلا انسان ہوگا اور ضروری ہے کہ وہ انسان ماں باپ اور معروف طریقے سے پیدا نہ ہوا ہو ورنہ وہ پہلا انسان نہیں ہوگا ان آیتوں میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ اس نے اس انسان کو مٹی کے پتلے سے بنایا ہے اور جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ یہ انسان چونکہ حادث ہے اور قدیم نہیں ہے اس لیے اس کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے کوئی علت اور فائل ہونا چاہیے اور ضروری ہے کہ وہ علت اور فائل واجب اور قدیم ہو ممکن اور حادث نہ ہو کیونکہ ممکن اور حادث کو تو اپنے وجود میں خود کسی علت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ علت اور فائل واحد ہو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ممکن اور حادث کو تو اپنے وجود میں خود کسی علت کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے تو لہذا بات بالکل واضح ہو گئی اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ علت اور فائل واحد ہو کیونکہ متعدد واجب نہیں ہو سکتے ورنہ ہر واجب میں دو جج ہوں گے ایک نفس وجود جس میں وہ سب مشترک ہوں گے اور ایک وہ وجود جس سے ایک واجب دوسرے واجب سے ممتاز ہوگا اور جو چیز اجزاء سے مرکب ہو وہ اپنے وجود میں ان اجزاء کی محتاج ہوتی ہے اور محتاج ممکن اور حادث ہوتا ہے وہ واجب نہیں ہو سکتا پا ثابت ہوا کہ پہلے انسان کا بنانے والا واجب قدیم اور واحد ہے اور جب پہلے انسان کا وہ بنانے والا ہے تو تمام انسانوں کا وہی وہ پیدا کرنے والا ہے جو واضح قدیم اور واحد ہے اور وہی اللہ تبارک و تعالی جل جلالح ہے تو دیکھیے انسان کی تخلیق میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ذات کے بارے میں کیسے دلائل ہیں الحمد للہ ثمہ الحمد للہ دیکھیے قرآن کریم میں متعدد موقعوں پر یہ فرمایا گیا ہے جیسا کہ سوریہ عمران میں ہے ان نہ عیسی عند ان اللہ کا مسلی آدمہ خلقاہ من رابط اللہ کے نزدیک عیسا کی مثال آدم کی طرح ہے جس کو اس نے مٹی سے پیدا کیا اننی خالق بشر و منطین سورہ ساد میں ہے میں گارے مٹی اور پانی کا آمیزہ سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں خلاقل انسان امنثال انقل فخار سورہ رحمان میں ہے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا گیا اب دیکھیے ان آیتوں میں اس طرح تدبیق ہو سکتی ہے کہ پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا پھر گارے سے پھر کیا کڑے ہوئے بدبو دار گارے تھے پھر کھیچری کی طرح بجنے والی خشک مٹی سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ انسان کو تین مرتبہ بنایا گیا ہے سمٹنے والی مٹی سے خشک مٹی سے اور کیا بدبو کی کیچڑ سے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے تمام روح زمین کی مٹی لی گئی پھر اس مٹی کو زمین پر ڈال دیا گیا حتیٰ کہ وہ چبنے والی مٹی ہو گئی پھر اسے سوڑا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی شایان شان ہاتھ سے ان کا پتلا تیار کیا حتیٰ کہ وہ پتلا, پتلا خشک ہو گیا اور کھیچرے کی طرح بجنے والی خشک مٹی ہو گیا کہ جب اس پر انگلی ماری جائے تو اس سے کھنچتی ہوئی آواز نکلے تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ حضر کی عنایتوں میں جو ہے وہ فرمایا ہے پھر اسی طرح میرا پاک پروردار فرشتوں کے سجدے کے بارے میں فرما رہا ہے کہ فرشتوں سجدہ کرو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اور یہ تعظیم اور تقریم کا سجدہ تھا ظاہر ہے کہ سجدہ عبادت نہ تھا اور اللہ تعالی مالک ہے وہ جس کو چاہے فضیلت عطا فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور قفال نے یہ کہا ہے کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے افضل تھے اور اللہ نے ان سے حضرت آدم کو سجدہ کرا کے ان کو امتحان اور آزمائش میں ڈالا اور اس میں ان کے لیے بہت عظیم ثواب رکھا لیکن یہ موتضیلہ کا مذہب ہے ورنہ حضرت آعظم علیہ السلام ظاہر ہے کہ بالکل واضح بات ہے کہ افضل ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے جمع کے فیقے سے فرمایا فاصلہ جدید المالا تھا جس کا ماننا یہ ہے کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا کل کل فرمایا گیا تو اس کی تاخیر ہو گئی کیونکہ یہ ہو سکتا تھا کہ اکثر فرشتوں نے سجدہ کر لیا ہو سب فرشتوں نے نہ کیا ہو اس لیے کل لرمایا یعنی سب فرشتوں نے سجدہ کیا. اور پھر شیطان کے درمیان اب جو مکالمہ ہوا جو آپ نے سماج بھی کیا ہے قرآن کی آیتیں آپ نے سنی تو دیکھیے ان آیات میں مذکور ہے کہ اللہ نے شیطان سے طویل کلام کیا حالانکہ اتنا طویل کلام قرآن میں کسی نبی کے ساتھ بھی مذکور نہیں ہے اور اس سے شیطان کے لیے بہت بڑی فضیلت ثابت ہوئی یہ ایک شیطانی وسوسہ ہو سکتا ہے اب دیکھیے جواب اس کا کیا ہے اس کے لیے یاد رکھیے فضیلت تب ہوتی خبیز کے لیے جب اس کے ساتھ عزت کرامت اور محبت اور لطف کے ساتھ کلام ہوتا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ کلام اہانت اور غضب کے ساتھ کیا ہے اور دوسری بحث یہ ہے کہ شیطان نے سجدہ نہ کرنے کی یہ وجہ بتائی کہ وہ لعین حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے کیونکہ اس کا جسم لطیف ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسم کتیف ہے اور جسم لطیف جسم کفیف سے افضل ہے اور وہ آگ سے بنایا گیا ہے آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں اور آگ مٹی سے افضل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے نس کے مقابلے میں قیاس کیا اور قیاس اس وقت کیا جاتا ہے جب نس یعنی سری حکم نہ ہو اس نے حشر تک کی مہلت مانگی تھی کیونکہ حشر کے بعد موت نہیں ہے اللہ نے اس کو حشر تک کی مہلت نہیں دی بلکہ وقت معلوم تک مہولت دی ان تمام مباحث کی زیادہ تفصیل سورہ آراف میں بہرحال ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے رب چونکہ تو مجھے گمراہ کر دیا یہ شیطان کا کال ہے جو اللہ نے بیان کیا کتوں نے مجھے گمراہ کر دیا تو میں ضرور ان کے لیے زمین میں خوش بنا دوں گا اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا اور سو ان میں سے تیرے ان بندوں کے جو صاحب اخلاص ہیں فرمایا مجھے تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے تو یہ دیکھیے اس میں بھی شیطان کا ہی مطلب یہ معاملہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت بھی مانگی اور پھر اس نے جو ہے وہ مطلب جو ہے یہ کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے مختلف کے اخلاق کیا ہوتا ہے دیکھیے اس آئٹ میں شیطان نے اعتراض کیا ہے کہ وہ اصحاب اخلاص کو گمراہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا کہ وہ شیطان جو ہے وہ صاحب اخلاص لوگوں کو گمراہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا اس لیے ہم اخلاص کا معنی اور اس کے درجات کو سمجھتے ہیں یاد رکھیے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ خالص کا معنی صاف، صافی ہے جس میں کسی دوسرے چیز کی آمیزش نہ ہو قرآن بھی کہتا ہے سورہ نہل میں ہم تمہیں اس چیز میں سے پلاتے ہیں جو اس کے پیٹوں میں ہے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے یعنی اللہ تعالیٰ گوبر اور خون کے درمیان سے اس طرح صاف اور خالص دودھ نکالتا ہے جس میں گوبر اور خون کی ذرہ برابر بھی آمیزش نہیں ہوتی سبحان اللہ ماں کے دودھ کی مثال بالکل سامنے ہے بھینس کے دودھ کی مثال بالکل سامنے ہے تو خالص وہ چیز ہوتی ہے جس میں کسی دوسری چیز کی ذرہ بر بھی آمیزش نہ ہو اور جیسے اللہ تعالی کی جانبوں سے خالص دودھ نکالتا ہے تو مسلمان کا اخلاص یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کو مانے اور یہودیوں کی طرح تشریح اور نصارہ کی طرح تسلیز سے برعت کا اظہار کرے تو اللہ تبارک کا مطالعہ اخلاص کی دولت سے بہرالمالا مال فرمائے اخلاص سے متعلق قرآن کی آیتیں اور بھی ہیں حدیثیں بھی بہت ہی ہیں لیکن ہم اسی پر استفا جو ہے وہ کرتے ہیں سنا سے اللہ تبارک کا وطۂ جلد ارشاد فرما رہا ہے یہ سورہ حضر ہی کی آیتیں ہیں آیت نمبر اسی سے لے کر یہ آیت نمبر ننانوے تک یہ تقریباً دس آئےتیں ہیں ان کو آپ مطلب سماعت فرما لیں تاکہ ان کے بارے میں میں کچھ تصویر پھر آپ کو مطلب بیان کر سکوں میرا رب ارشاد فرما رہا ہے ولاقد کل زبا الفجر اور بے شخر والوں نے رسولوں کو فَكَانُوا عَنْهَا فقان اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تو وہ اس سے منہ پھیرے رہے فقان ویتون من الجالی ویونین اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بے خوفت تو انہیں صبح ہوتے چنگاڑ میں آ فما نا تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی کما خلف الجمیر اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ابس نہ بنایا اور بے شک قیامت آنے والی ہے تو تم اچھی طرح درگزر کرو ام نہ رب کا خلاف بے شک تمہارا رب ہی بہت پیدا کرنے والا جاننے والا ہے القرآن العظین اور بے شک ام نے تم کو ساتھ آئے دیں جو دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن لن لا لا کا اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو جو ہم نے ان کے کچھ جوڑوں کو برتنے کو دی اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ اور مسلمانوں کو اپنی رحمت کے پروں میں لے لو وقل عمنی انن نذیر المبین اور فرماؤ کہ میں ہی ہوں صاف درد سنانے والا کما انزلنا اڈ المقاص جیسا ہم نے بانٹنے والوں پر اتارا تو سورہ حجر کی یہ دس صاحبیں جن کی آپ نے سلاوت جو ہے وہ سنی ہے حضرت کا مانا کیا ہے اس کا معنی حرام ہے زمانہ جہاں حلیت میں ایک شخص دوسرے سے حرمت والے مہینوں میں ملتا تو کہتا اس مہینے میں تم سے لڑائی حرام ہے وادی حجر کے متعلق حدیثیں بھی ہیں دیکھیے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس قوم کے پاس سے سوائے روتے ہوئے نہ گزرنا اگر تم رو نہ سکو تو پھر ان کے پاس سے نہ گزرنا ورنہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہوگا جیسا ان پر ہوا تھا یہ اصحاب الحجر کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت جادر بن عبداللہ ربی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام وادی حجر میں ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا یہ حضرت صالح علیہ السلام کی وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا سوا اس شخص کے جو اللہ کے حرم میں تھا اللہ کے حرم نے اس کو عذاب سے بچا لیا پوچھا یا رسول اللہ وہ شخص کون تھا فرمایا ابو رغال پارت اس کے متعلق اور بھی حدیثیں ہیں یاد رکھیے کہ سائٹ میں فرمایا ہے کہ بے شک وادی حجر کے رہنے والوں نے رسولوں کی تہذیب کی ابھی آپ نے ترجمے بھی سنا تو اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ وادی حضرت کے رہنے والوں نے تو حضرت صرف حضرت صالح السلام کی ترغیب کی تھی تمام رسولوں کی ترغیب تو نہیں کی تو یہاں تو کہا گیا کہ رسولوں کی ترجیح کی تو جواب یہ ہے کہ حضرت سال علیہ جو پیغام لائے تھے اور جس دین کو انہوں نے پیش کیا تھا تمام رسول وہی پیغام لائے تھے سب نے اسی دین کو پیش کیا تھا اس لیے حضرت صالح علیہ السلام کا انکار گویا کہ تمام رسولوں کا انکار کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک رسول کا انکار ایسا ہی ہے کہ جیسے سب رسولوں کا انکار کر دیا جائے لہذا اگر کوئی ایک رسول کا بھی جو ہے وہ انکار کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے بہت سارے رسولوں کا جو ہے وہ انکار کر دیا تو اسی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی گئی بہرحال اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر ربط عائد اس کے سبب نزول پھر اس کے علاوہ متع دنیا کی طرف دیکھنے کی ممانعت کو عام مفسرین کا نبی پاک علیہ اسلام کی طرف راجیہ کرنا یعنی آپ دنیا کی مزین چیزوں کی طرف رغبت سے نظر اٹھا کر نہ دیکھیں اور نہ اس کی کمن نہ کریں اور پھر مطلب جو ہے اس سے متعلق بھی اس میں تفصیل جو ہے وہ بیان فرمائی اور پھر یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اختیار سے دنیا کی چیزوں کو ترک فرماتے تھے یہ مسئلہ یاد رکھیے ایسا نہیں کہ مطلب نبی پاک علیہ السلاۃ وسلام کو دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنے سے متعلق اختیار ہی نہیں تھا یہ بات بالکل غلط ہے نبی پاک علیہ السلام اپنے اختیار سے مکائے دنیا کو جو ہے وہ جزاک اللہ حضرت سورہ نہل شریف کا آغاز ہوتا ہے چودوے کے بارے میں میرا پاک پرور دگار نحل میں جو ہے وہ آ... ارشاد فرما رہا ہے جس سے متعلق بھی چند آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلی نو آیتوں کی تلاوت آپ سورہ معاذ کی ارشاد فرمایا صبح اب آتا ہے اللہ کا حکم تو اس کی جلدی نہ کرو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 اس نے آسمان اور زمین بجا بنائے وہ ان کے شرک سے برتر ہے من قلع انسان کا مبین اس نے آدمی کو ایک نفلی بوند سے بنایا تو جبھی کھلا ہے لو ہے ول انعامہ خلا خال کی ہا جس اور چوپائے پیدا کیے ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور منفعتیں ہیں ان میں سے کھاتے ہو وَلَكُمْ فِيهَا جمال خون بحین تخر اور تمہارا ان میں تجمل ہے جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کو چھوڑتے ہو وہ تخ ملو لم الا بلا ہی اللہ بشق الب الرو قرقی اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لاتے ہیں لے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کے اس تک نہ پہنچتے مگر اد مرے ہو کر بے شک تمہارا رب اتنا مہربان رحم والا ہے زین و یخ لو کمالا تا اور گھوڑے اور خچر اور گدے کہ ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں وفیلی ومنحجم اور بیت کی راہ ٹھیک اللہ تک ہے اور کوئی راہ ٹھیک ہے اور کوئی راہ ٹیڑھی ہے اور چاہتا تو تم سب کو راہ پر لاتا یہ نو ہیں سورہ نحل شریف کی سورہ نحل شریف جو ہے اس میں اکثر مضامین اللہ تعالی کی توحید الوحیت اور استحکا عبادت میں منفرد ہونے پر مشتمل ہیں اور اس پر انغاؤ و اقسام کے دلائل دیے گئے ہیں اور شرک کی مذمت کی گئی ہے اور ایمان نہ لانے پر عذاب آخرت کی وعید سنائی گئی ہے اور حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو ثابت کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ آپ پر قرآن عظیم نازل کیا گیا ہے اور یہ کہ شریعت اسلام حضرت ابرحیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہے اور قیامت اور مرنے کے بعد زندہ یہ جانے اور زیا اور سزا کو بیان کیا گیا ہے اس میں شہد کی مکھی سے متعلق بھی مطلب ارشاد فرمایا گیا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مضامین ہیں چاہ ہے کہ ہم چند باتوں پر ہی صرف آپ کے سامنے عرض کر سکیں گے دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو روح کے ساتھ اپنے امر سے نزول فرمانے سے متعلق بیان کیا ہے تو یاد رکھیے کہ روح کے متعلق بھی اقوال ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اس سے مراد وشن ہے روح کے متعدد اقوال حضرت اکریما نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ اس سے مراد نبوت ہے اور جو جاج میں جس چیز میں اللہ کا امر ہو وہ روح ہے یہ جو یہاں آیت میں فرمایا گیا تو یاد رکھیے روح سے وحی اور اللہ کے کلام کا مراد ہونا یہ بھی مراد ہے کیونکہ اگر روح سے مراد وحی لی جائے تو اس میں یہ تمام اقوال جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ نبوت بھی وحی سے ثابت ہوتی ہے اور تمام عوامر و احکام بھی وحی سے ثابت ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بھی وحی پر عمل کرنا ہے اور قرآن بھی وحی سے حاصل ہوا تو اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق روح سے وہی کو مراد لینا سب سے جامع قول ہے یاد رکھیے انسان کا کمال قوت نظریہ قوت عملیہ سے ہوتا ہے قوت نظریہ کا کمال یہ ہے کہ اس کے عقائد صحیح ہوں قوت عملیہ کا کمال یہ ہے کہ اس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے خوف کی وجہ سے ہو اس لیے فرمایا کہ آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں تو تم مجھ سے ڈرو جنہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بارے میں فرمایا گیا اور یہاں پر اس کا درج دیا گیا ہے بہرحال پھر اس میں اون کے لباس سے متعلق جمال سے متعلق جانوروں کی اللہ تعالیٰ نے جو مطلب سہولتیں عطا فرمائی ہیں اور پھر گھوڑوں خچروں گدوں اونٹوں گاڑوں سے علیحدہ ذکر کرنے کی توجہ جی گھوڑے کے گوشت سے متعلق معاملات اس میں بہت تفصیلات ہیں اور بہت ہی زیادہ مطلب جو ہے وہ ڈیٹیل ہیں بہرحال اللہ تبارک تعالی جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے اب مزید سند آئے ہیں ان کو بھی آپ فرما لیں الا الا لأ تمہاری عبادت کا مستحق واحد عبادت کا مستحق ہے تو جو لوگ اللہ تعالی پر سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں یاد رکھیے کفار مکہ کے شرک پر اصرار کا سبب کیا ہے یاد رکھیے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتوں کی عبادت کا رد فرمایا کافروں کے مذہب کا کبھی دلائل سے رد فرمایا اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ کفار مکہ کس وجہ سے تو کا انکار کرتے تھے اور شرک پر اصرار کرتے تھے اور اس وجہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ جب نیکیوں پر ثواب کے دلائل اور برائیوں پر عذاب کے دلائل سنتے ہیں تو وہ ثواب کے حصول پر رغبت کرتے ہیں اور دائمی عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہ ان دلائل کو سن کر ان میں غور و فکر کرتے ہیں اور ان دلائل سے نفع حاصل کرتے ہیں اور باطل کے حق کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ نہ دائمی عذاب کی وہی سے ڈرتے ہیں نہ حصول ثواب کی توقع ظاہر کرتے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت مار ہوگی یقیناً اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے عذاب میں مبتلا فرمائے گا اور اللہ تعالی کا ان پر جو ہے بہت ہی سخت اللہ تعالیٰ ان سے معاملہ جو ہے وہ فرمائے گا میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آئے مقدسہ ہے بلینہ فل باجیما غلوم اور جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کی ہم ان کو ضرور دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے ولا اجر الآخرتی اکبر لم اور آخرت میں اجر تو بہت بڑا ہے کاش کے وہ جانتے اللہ دینا وعلى یہ توقع جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر ہی توقل کرتے ہیں ہمارس قبل کا اللہ رجالم نو فص عل ذکری علام اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں ہی کو رسول بنایا تھا جن کی طرح ہم وہی کرتے ہیں اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو سبحان اللہ یہ آئے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب سورہ نحل ہی میں بیان فرمائی ہیں پھر اسی طرح اللہ تبارک وطالعہ نے مزید جو ہے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ بری سازشیں کرتے ہیں کیا وہ اس بات سے خوف ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دنسا دے یا ان پر وہاں سے عذاب لے آئے جہاں سے عذاب کا انہیں گما بینا ہو اللہ اکبر اب یہاں اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اللہ بینا حاضر فل آیت نمبر اکتالیس کا آغاز ہے ہجرت سے فرمایا ہے مہاجرین کی تعریف کیا ہے دیکھیے اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ کفار مکہ نے اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھائیں کہ اللہ کا مرنے کے بعد لوگوں کو پیدا نہیں کرے گا حشر نشر کا انکار کیا اس سے پتہ چلتا ہے وہ اپنی سرکشی جہالت اور گمراہی میں حج سے تجاوز کر چکے تھے اور جو مسلمان ان کے عقیدے میں ان کے مخالف تھے ان پر طرح طرح کے مظالم کرتے تھے ان کے ظلم و ستم کے نتیجے میں مسلمانوں نے مکے سے ہجرت کی تو اس آیت میں اللہ نے ان مسلمانوں کی تعریف اور تحسین فرمائی جنہوں نے اللہ کے دین پر آزادی اور بے خوفی سے عمل کرنے کے لیے مکے سے ہجرت کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی تعالیٰ اس عصاہیت کی تفصیل میں فرماتے ہیں یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اہل مکہ کے ظلم سہنے کے بعد ہجرت کی ان پر مشرقین نے ظلم کیا تھا اب ہجرت سے متعلق تفصیلات آپ الحمدللہ جانتے ہیں تاکہ کہ ہجرت صاحبہ نے کس کیفیت میں کس طرح کی حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح جو وہ ہجرت فرمائی کیا حالات تھے کیا معاملات تھے کیا واقعات تھے میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے چند آیات ہیں ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں اور اگر اللہ تعالی لوگوں کے ظلم کی بنا پر ان کی گرفت فرماتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا لیکن وہ ان کو معین مدت تک بھیج دیتا ہے تو جب ان کا معین وقت آ جائے گا تو وہ نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکیں گے نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکیں گے اور وہ اللہ کے لیے ان چیزوں کو تجویز کرتے ہیں جن کو وہ خود اپنے لئے ناپسند کرتے ہیں اور ان کی زبان جھوٹ کہتی ہے کہ ان کے لیے بلائی ہے بے شک ان کے لیے عذاب کی آگ ہے اور وہ اس میں سب سے پہلے بھیجے جائیں گے اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے پر شیطان نے ان کے امال کو مزین کر دیا تو آج وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک اذا ہے اور ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازر کی تاکہ آپ اس چیز کو صاف صاف بیان فرما دیں صاف بیان کر دیں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں اور یہ کتاب مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس پانی سے زمین کو اس کے مرغا ہونے کے بعد زندہ کیا بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے جو غور سے سنتے ہیں اور بے شک مویشیوں میں بھی تمہارے دیا غور کا مقام ہے ہم تمہیں اس چیز سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان ہے اور وہ خالص دودھ ہے جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے اور ہم تمہیں کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے پلاتے ہیں تم ان سے میٹھے مشروبات تیار کرتے ہیں اور ان کا رزق بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانی ہے اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا کہ وہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچے چھپروں میں گر بنائے وہ اوحا ربو کا علم مخلی ان من جیبالیتا منل شجری و منا یا تیرے رب نے شہد کی مکھھی کے دل میں ڈالا کہ وہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچے چھپروں میں گر بنائے پھر تو ہر قسم کے پھلوں سے رف ور پھر اپنے رب کے بنائے ہوئے آسان رستوں پر چلتی رہے ان کے پیٹوں میں رنگ برنگ کے مشروب نکلتے ہیں اس مشروب میں لوگوں کے لیے شفا ہے بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ضرور نشانی ہے اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تم کو وفات دے گا اور تم میں سے بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجامکار وہ حصول علم کے بعد کچھ بھی نہ جان سکیں بے شک اللہ تعالیٰ نہایت علم والا ہے بے حد قدرت والا ہے تو یہ نایات کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے تفصیلات تو بہت ہیں شہد کی مکھی سے متعلق چند باتیں بہرحال میں عرض کر دیتا ہوں تو اس سے متعلق انشاءاللہ آپ سماج فرما لیں کافی دلچسپی بھی رہے گی اور انشاءاللہ تبارک کا مطالعہ جو ہے وہ اس میں پھر تفصیلات پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس میں ہم جائیں گے یاد رکھیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی اب دیکھیے وہی قلب یہاں پر استعمال ہوا اور یہ فرمایا گیا کہ ہم نے شہد کی مکی کے دل میں یہ ڈالا کہ وہ پہاڑوں اور درختوں میں اونچے چھپروں میں گھر بنائے تو شہد کی مکیوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے جو پہاڑوں اور جنگلوں میں گھر بناتی ہے اور لوگ اس کی دیکھ بھال اور حفاظت نہیں کرتے اور دوسری قسم وہ ہے جس کی لوگ دیکھ بھال اور حفاظت کرتے ہیں یہ وہ ہے جو چھپروں میں گھر بناتی ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ بعض پہاڑوں بعض درختوں میں گھر بنائے اس طرح یہ مراد ہے کہ بعض چھپروں میں گھر بنائے اللہ نے جو شاید کی مکھی کو حکم دیا کہ وہ پہاڑوں اور جنگلوں میں چھپروں میں گھر بنائے اس کی تفسیر میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ آیا خیوانوں میں عقل ہوتی ہے اور ان کی طرف احکام وتوجہ ہوتے ہیں انہیں یعنی اللہ انہیں کسی چیز کا حکم دیتا ہے اور کسی چیز سے منع فرماتا ہے جیسے کہ شاید میں اس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ گھر بنائے یا ان میں عقل نہیں ہوتی بلکہ اللہ نے ان کی تباہی اور فطرتوں میں یہ چیز رکھ دی ہے کہ وہ اس قسم کے افعال کرتے ہیں مثلا چڑیا ایک ایک سن کا اٹھا کے اپنا گھونسلہ بناتی ہے جنگلوں میں بعض پرندے دو تین منزلہ گھونسلہ بناتے ہیں جبکہ عام آدمی اپنے ہاتھوں سے تن کے اٹھا کر ایسا دو منزلہ گھونسلہ بنانا چاہے تو اس کے لیے مشکل ہوگی اسی طرح اللہ نے شہد کی مکھی کی طبیعت میں یہ وزیر کر دیا ہے کہ وہ ایسا عجیب و غریب اپنا گھر ایک بنا لیتی ہے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکی کے نفس اور کی طبیعت میں ایسی چیز رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا عجیب و غریب گھر بناتی ہے کہ عقل والے ایسا گھر بنانے سے عادب ہیں شہد کی مکی جو گھر بناتی ہے وہ مستدس ہوتا ہے اور اس کے تمام اجلا مساوی ہوتے ہیں اور عقل والے انسان بھی بغیر پرکار اور کیل کے ایسا مستدس نہیں بنا سکتے آپ شیپ کی میں بات کر رہا ہوں جو چھٹا شہد کی مکی بناتی ہے الب ہندسا میں یہ ثابت ہے کہ اگر مستدس کے علاوہ اور کسی شکل کے گھر بنائے جائیں تو ان گھروں کے درمیان ضرور کچھ نہ کچھ خالی جگہ رہ جائے گی کیوںکہ جب شکل پر گھر بنائے جائیں گے تو ان کے درمیان کوئی خالی جگہ نہیں بچے گی بس انتہائی حیوان کا اس حسمت کے مطابق گھر بنانا بہت عجیب و غریب عمر ہے شہد کی مکھیوں میں ایک مکھی ملکہ ہوتی ہے اور اس کا جسم دوسری مکھیوں سے بڑا ہوتا ہے باقی مکھیوں پر اس کی حکومت ہوتی ہے اور تمام مکھیاں اس کی اطاعت کرتی ہیں اور جب وہ اس سب مل کر ہیں تو سب اس کو اپنے اوپر اٹھا لیتی ہیں جب شہد کی مکھیاں اپنے چھتوں سے روانہ ہوتی ہیں تو موسیقی سے مشابہ آواز نکالتی ہوئی روانہ ہوتی ہیں اور ان ہی آوازوں کے واسطے سے دوبارہ اپنے چھتوں کی طرف لوٹ آتی ہیں اللہ کی قدرت سے درختوں کے پتوں پر شبنم پڑتی ہے پتوں اور کلیوں پر شبنم کے باریک باریک ذرات ہوتے ہیں اور شہد کی مکھی درخت کے پتوں سے ان باریک ذرات کو کھا لیتی ہے اور جب وہ سیر ہو جاتی ہے دوبارہ ان ذرات کو سن کر کھا لیتی ہے اور اپنے گھر چھتے پہ جا کر ان ذرات کو اگل دیتی ہے تاکہ آئندہ کے لیے اپنی غذا کا ذخیرہ کرے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہد کی مکھی پتوں کلیوں پھلوں اور پھولوں سے رس چوس لیتی ہے پھر اللہ اپنی قدرت سے اس کے پیٹ میں جمع کیے ہوئے رس کو شہد بنا دیتا ہے تو شہد کی مکھی اپنے غذا کو ذخیرہ کرنے کے لیے شہد کو اگل دیتی ہے اور یہ وہی شہد اس کو ہم کھاتے ہیں تو بہرحال شہد کی مکھی سارا رستا نبی کریم علیہ السلام پر غرور پڑتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ شہد میٹھا ہوتا ہے اور پھولوں کے اور پھلوں کے رقص مطلب تلخ بھی ہوتے ہیں کڑوے بھی ہوتے ہیں تو بہرحال یہ چند ایک تفصیلات تھیں جو میں نے مختصرا آپ کے سامنے بیان کی ہیں تو چودہ سپارے سے متعلق یہ چند آیات میرا خیال ہے کافی ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ زندگی رہی تو پھر مزید کبھی تفصیل بہت زیادہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا ابھی ساڑھے آٹھ بجے ساڑھے نو بجے ہمارے ہاں انشاءاللہ تبارک و تبارکہ وطالعہ نوازشاہ ہے تراغی کے بعد حاضر ہوتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ پندرہویں سے متعلق بھی آپ کے سامنے کا شکوں ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں جو کچھ بھی بیان کیا ہے قبول فرمائے غلطیاں معاف فرمائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی رہی اور مطلب گرم ہوا تو انشاءاللہ شاء کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ